یہاں تک کہ جب کافر ہمارے پاس آئے گا اپنی شان سے کہے گا ہائے کسی طرح مجھ میں میں پورا پچھم کا فاصلہ ہوتا تو کیا ہی برا ساتھی ہے